اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا موسا علیہ السلام کی رسالت اور موجزات فرعن کو دعوت توحید کا حکم اور سیدنا موسا علیہ السلام کی التجا پر ہارون علیہ السلام کی منصب نبوت سے سرفرازی فرعون کی سیدنا موسا علیہ السلام کو دھمکی اور سیدنا موسا علیہ السلام کا فرون پر اتمام حجت فرعون کا جادوگروں کے ذریعے مقابلے کا چیلنج سیدنا موسا علیہ السلام اور جادوگروں کا آمنا سامنا جادوگروں کی شکست اور قبول اسلام فرعون کی جادوگروں کو دھمکیاں اور جادوگروں کا اللہ پر توکل کامل قوم فرعون کے ایک مومن کا اعلان حق اور درباریوں کا کفر و انع بنی اسرائیل کو صبر کی تلقین اور آلے فرعون کے لیے بد دعا تو آئیے سنتے ہیں دارو سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا چودواں حصہ جادوگروں سے مقابلہ پیشکش محمد طارق شاہد اب اللہ تعالی نے فرمایا يدك الى جناحك اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے سورت القصص آئے 32 میں الفاظ یوں ہیں اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا موسا علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا اللہ تعالیٰ سورت آیت 22 میں فرماتے ہیں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 دوسرے مقام یعنی سورت القصص آئے 32 میں ہے اس لو کی اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دوگے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ ہوگا سورت القصص آئے بتیس میں ہے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا خوف جاتا رہے گا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کی ابتدا میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ تعالیٰ صورت القصص آئے بتیس میں فرماتے ہیں فَذَانِكَ بُوْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بس یہ دونوں موجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں فیرون اور اس کی قوم کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں لینوری رو یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اس کے بعد سورت آئے چوبیس میں یہ حکم ملتا ہے طغا اب تو فرون کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے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 یعنی میری زبان میں لکنت ہے جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا جیسا کہ سورتآحا آیت ستائیس اور اٹھائیس میں ہے وحل من لسانی قولی اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں حافظ ابن نے کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے آپ نے انگارا لے کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے موسا علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں سورہ تاہ آیات 29 تا 36 میں ہے نو سے رو رو سیرو ان کے سیرو کال خود اوتی تل کے من سے اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی ہارون کو تو اس سے میری کمر کس اور اس سے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں کسرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کسرت سے تجھے یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے اللہ تعالی نے فرمایا موسا تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے ابن ابھی حاتم میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے اروا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی آرابی کے ہاں مقیم تھیں کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ اس نے کہا موسا علیہ السلام جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی ہارون کو نبوت دلوائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ موسا علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے آبرودار تھے اس طرح موسا علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اس موقع پر موسا علیہ السلام نے جو کہا سورت القصص آیا تینتیس تا پینتیس میں آتا ہے قال رب وَأَخِي هَٰذَا هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَدْعُ إِن يُصَدِّقْنِ إِنِّي أَخَافُ أَن يكذبون. شی وَمَنِ جون الْغَالِبُونَ بھی نے کہا پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے اور میرا بھائی حارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانیں مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فیرون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں۔ اور تمہاری فرماں برداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ موسی علیہ السلام نے سفر طے کیا اور فرعون کی طرف چلے ائے۔ پہلے اپنی ماں، بہن اور بھائی سے ملے، پھر اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کی طرف چلے۔ آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا۔ وہ صرف قوم کے سرداروں ہی کو اس کے پاس جانے دیتے تھے۔ انہوں نے موسی علیہ السلام سے کہا واپس چلے جاؤ۔ تب موسی علیہ نے فرمایا میں تو کاس ہوں پیغام لے کر آیا ہوں اب قاصد تو چنانچہ دربانوں نے اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے لیکن فرون نے انہیں پہچان لیا یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے چند آیات اور ان کا ترجمہ سنیے سورت الشعرا آیت پندرہ میں ہے كلا معكم مستمعون اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں پھر نے موسا علیہ السلام کو پہچان دیا کہنے لگا تو موسا ہے جواب ملا ہاں فرون نے جو کچھ کہا سورت شرا آیت اٹھارہ تا بائیس میں ہے نور فین من و فال تفالت کل کی فی الم کی فرین قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين <إسرائيل> فرون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تُو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو نا شکروں میں سے ہے موسا نے جواب دیا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے موسا علیہ السلام نے یہ باتیں فرون سے پورے روب اور دبدبے سے کہیں تب فرعون آن بولا وما رب العالمین وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا اوس وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو یہ باتیں موسا علیہ السلام نے فرعن کے دربار میں سرے عام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھی آپ کی بات کا فرون نے جو جواب دیا وہ صورت الشعرا آیت پچیس اٹھائیس میں ہے قول لمن قَالَ ابو وَرَبُّ ابو ایب قَالَ کمل الی کال ان سولہ کمل فرون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے موسا نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو موسا علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھی اس لیے کہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں جبکہ کہ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا زمینوں کا مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کی دسترس میں نہیں ہیں جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا تو فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دیمینل فرعون کہنے لگا سن لے اگر نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا جواب میں موسا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں جواب میں فرون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو پیش کر اب وقت آ چکا تھا کہ موسا علیہ السلام اس کے سامنے معجزات ظاہر فرماتے سورہ توحا آیات سینتالیس تا اکاون میں یہ ذکر اس طرح ملتا ہے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 ہم <الْأُولَى> تیرے کے بھیے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ان کی سزائیں ختم کر دے ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے ہماری طرف وہی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے آزاب ہیں فرون نے پوچھا اے موسا تم دونوں کا رب کون ہے انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی پھر راہ سمجھا دی اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے فرون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے ان کا حال کیا ہوگا موسا علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورت آیت باون میں آیا ہے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 سورت آئے 53 اور چون میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف یوں بیان فرماتے ہیں لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ الاسل کم سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اما بھی إن اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور تمہیں اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اب وہ موقع پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں فرون بولا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر سورت الشعرا آیت 32 اور 33 میں ہے الز موسا نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اجلا بن گئی اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا مطلب یہ کہ موسا علیہ السلام نے دو عظیم معجزات اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی لیکن فرون نے فوراََ پینترا بدلا وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام نہ قبول کر لے چنانچہ فوراً بول اٹھا قول اے جی لی تخرجنا من عضنا یا موسا کہنے لگا اے موسا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو یعنی تونے جادو جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں لیکن یہ جادو عجیب سا ہے کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے لیکن ہم مروب ہونے کی بجائے تیرا مقابلہ کریں گے فلن سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو موسا علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکیں موسا علیہ السلام نے اسی وقت کہا موسا نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا بادہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے نے چالیس جادوگر بلائے اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا وہ سب کے سب نوجوان تھے انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھتے رہے تھے غرض سب کے سب یعنی چالیس جادوگر جمع ہو گئے پھر میدان میں آئے موسا علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورہ تعہا آیت اکسٹھ میں آئے ہیں سو وایلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحقکم بعذاب وان قد خاب من افترى موسی نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی ہے اللہ تعالی پر جھوٹ اور افترا نہ باندھو کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دی اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بلاخر ناکام ہی رہتا ہے جادوگروں نے یہ سن کر چی میں گوئیاں شروع کر دی ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا سورہ توہا آیت باسٹھ میں ہے پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ تو کیا ہمیں کوئی بڑا سلا اور انعام بھی ملے گا جواب میں فرون نے کہا ہاں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے اب ان میں لالچ پیدا ہوا لوگوں میں اعلان کرنے لگے قالو لسا دانی عی اخری جی کم بہم ویز ہے بہ کہنے لگے بے شک یہ دونوں محض جادوگر ہیں ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو سب مل کر اپنی تدبیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ چنانچہ چالیس کے چالیس جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور سے چلتے ہوئے موسا علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے ادھر موسا علیہ السلام آگے بڑھے بس ہارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے جو آج غالب آ وہی وہ کامیاب ہے جادوگر پھر کہنے لگے وَإِمَّا أَنَّ أَوَّلَ مَن <أَلقا> کہنے لگے اے موسا یا تو, تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے دے کو جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو ان جادوگروں کے پاس لاٹیاں اور رسیاں تھیں انہوں نے وہ میدان میں ڈال دی دیکھتے ہی دیکھتے وہ لكڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگی عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے لگی سورت آیت سیاست میں اللہ تعالی فرماتے ہیں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 سب لوگ خوف زدہ سے ہو گئے موسا علیہ السلام نے بھی کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ کیسا جادو ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا قلنا لا تخف انك ما في ہم نے کہا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے سیدنا حارون علیہ السلام نے آپ کو لاٹھی پکڑائی آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا وہ اجدہا بن گئی اور اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا اللہ تعالی سورہ تاہا آیت انہتر میں فرماتے ہیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دے تاکہ یہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف گری کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا جادوگروں نے پورے مجمے پر جادو کر رکھا تھا جب موسا علیہ السلام کا آسا ان سب کو نگل گیا تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موجہ ہی لگتا ہے اللہ تعالی سور تعایت میں فرماتے ہیں جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لے آئے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے ان کے الفاظ سن کر فرعون غذب ناک ہو گیا آگ بگولا ہو گیا اس لیے کہ چالیس کے چالیس جادوگر سجدے میں گر گئے تھے وہ بولا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں مشورہ نہیں کیا اور اس پر ایمان لے آئے بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا چنانچہ وہ کہنے لگا بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آیا جیسا کہ سورت آیت اکہتر میں ہے فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقا سن لو میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورت آیت بہتر میں آیا ہے قالولن فکم تقوی حری ہل حت دنیا ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر ڈال تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے اور کر بھی کیا سکتا ہے فرون نے فوراً ان جادوگروں کو مزکورہ سزا دلوائی اور جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے ان خیر اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے اور اللہ تعالی ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے سیدنا عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے تین ہی افراد ایمان لائے تھے ایک آسیہ دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا باقی سب کے سب کفر پر ہی ڈٹے رہے اب سب پر حق ایا ہو چکا تھا فرعون نے اپنی خاص جماعت سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے انہوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے سورت المن آیت پچیس میں اس کا ذکر آیا ہے لم جہ بلحقی مین کو لو کو اب ن اللہ دین ا منو مہو اون سہم امکل فیری ن جب ان کے پاس موسا ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو کافروں کی جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے اب بنی اسرائیل پر دوبارہ آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا فرعون کہنے لگا قل فر ز نی اقت الموس انفیو ان بد دل دین کم اوی او غفل اب فسد اور فراؤن نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسا کو مار ڈالوں اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے اس کی ان باتوں اور ارادہ قتل کے مقابلے میں موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں دعا باندھتے ہیں وقال موسیٰ، من كل متكبر يؤمن موسا موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روزے حساب پر ایمان نہیں رکھتا آل فرعون میں سے ایک آدمی جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا فوراً اس معاملے میں دخل دیتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا ان يقول و جاءكم من ربكم اور ایک مومن شخص نے جو فرون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے وہ انہیں دعوت دیتا ہے اور یہ وقت دعوت کا کتنا عظیم وقت ہے اس نے کہا اس آدمی کی پیروی کرو پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے نبی کی مخالفت سے روکتا ہے آخرکار فرعون اسے بھی مار ڈالنے پر تل جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں جیسا کہ سورت المومن آیت پینتالیس میں ہے فوقاه اللہ وحاق سوء پس اللہ تعالیٰ نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو ان لوگوں نے سوچ رکھی تھی اور فرون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ دیا مسلسل تبلیغ اور معجزات دکھانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ فرعون سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے اکثر لوگ فرعون اور سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کفر و سرکشی پر ہی بزد رہے جیسا کہ اللہ تعالی سورہ یونس آیت 38 میں فرماتے ہیں فما آمن فرعون وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ پس موسا پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئی تو موسا علیہ السلام نے ان سے فرمایا و کول موس یا کم ام تم بل ہل وکین کم مسلم آل اہتل اور موسا نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو انہوں نے ارض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے پہلے اگرچہ انہوں نے موسا علیہ السلام سے شکوا کیا تھا اور یہ کہا تھا اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد میں بھی مطلب یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فرون نے ہمارے لڑکے ذبح کیے اور آپ کے دعوی نبوت کے بعد بھی یہی حال ہے البتہ بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا معافی مانگی اور یوں کہا مین جتی مینل قومل فرین انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو وہی فرمائی اس کا ذکر سورہ یونس آیت ستاسی میں ہے اور ہم نے موسا اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو جیسا کہ سورہ یونس آیت ستاسی میں ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں اسی موقع پر موسا علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی وقال موسیٰ ربنا فرعون زینتا و تر او نل او زین فرحتی دنیا بلو سبی لکھ ربنا على أموالهم على قلوبهم اور موسا نے ارض کیا اے ہمارے رب تو نے فرون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ درناک عذاب کو دیکھ لیں مورخین کہتے ہیں فرون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے یہاں تک کے انڈے اور دال بھی اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسا اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی سورہ یونس آیت نواسی میں فرماتے ہیں قال قد حقتع نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں سورت العراف آیت ایک سو انتیس میں ہے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 اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سر زمین کا خلیفہ بنا دے گا. پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو اب جو ہی بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلا اور آزمائش کا دور شروع کر دیا چنانچے فرعون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں اللہ تعالیٰ سورت العراف آیت 130 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أخذنا آلَفٍ عَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصٍ مِّنَ <الثَّمَرَات> اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا اللہ تعالی کا قہر شروع ہوا آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی دریائے نیل خوشک ہو گیا ان کی بھوک شدید ہو گئی فرون سمجھ گیا یہ موسا کی وجہ سے ہے کہنے لگا اے موسیٰ اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے موسا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی دریائے نیل جاری ہو گیا باران رحمت کا نزول ہوا لیکن فرون باز نہ آیا اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا اس کے جواب میں اللہ نے بھی دوسرا عذاب بھیج دیا پھلوں کی پیداوار کم کر دی وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے اب ان پر ایک آدھ دانا لگتا کھجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ کھجور لگتی انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا اب فرون نے پھر کہا اے موسیٰ اپنے پرور سے دعا کر وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ چنانچہ موسا علیہ السلام نے دعا فرمائی پھر پھل لگنے شروع ہو گئے مصر میں خیر و برکت کا دور دورہ شروع ہو گیا لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مصائب کے صرف تم ذمہ دار ہو اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورت العراف آیت 131 میں فرماتے ہیں تو قول حضب ہوں سی اتویت کو موس و مم المون سو جب, جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسا اور ان کے ساتھیوں کی نہوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوس اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں اللہ سبحانہ و تعالی سورت الراف آیت 133 میں فرماتے ہیں فالسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم ايات مفصلات پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے یہ کل نو معجزے تھے ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا دوسرا موجزہ، ہاتھ کا روشن ہو جانا تیسرا معجزہ قحط سالی چوتھا معاوضہ پھلوں میں کمی اور باقی پانچ معجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے طوفان ٹڈیاں جو مینڈک اور خون ان پانچ میں سے پہلا معاوضہ ہے طوفان دریائے نیل میں ایسی تغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا سیلابی ریلا کسی اسرائیل کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا کسی کے کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور گرکابی کو دیکھ رہے تھے آخر موسیٰ علیہ سے فریادیں کرنے لگے موسا اس بلا کو بھی رکوا دو اپنے پرور سے دعا کرو یہ بلا روک دے چنانچہ آپ نے دعا فرمائی یہ عذاب ختم ہو گیا پھر اور مصری بہت خوش ہوئے اس کے بعد ٹڈیوں کا معاوضہ شروع ہوا کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی ان کو چٹ کر جاتی لیکن بنی اسرائیل کے کو کچھ نہ کہتی پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں مشہور بات یہی ہے کہ وہ تھیں وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں ان کے جسموں میں جوئوں کی بھرمار ہونے لگی جوں ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوؤں ہی جوؤں ہوتی ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے محترم سامعین ابھی آبدارو سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا چودہ حصہ جادو گروں سے مقابلہ سن رہے تھے <سلام> قصص <قسط> سل الانبیاء <سلام> کے پندرویں سے سونے کا بچڑا میں آپ یہ سنیں گے آل فیرون پر پی در پی عذاب اور ان کی وعدہ شکنیاں بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم فیرون کا لشکر سمے تاپ سمندر کا حکم الہی سے راستہ دینا مومنوں کی نجات اور فیرونیوں کی غرقابی ناشے فیرون کا رہتی دنیا کے لیے عبرت بننا سیدنا موسا علیہ السلام سے اللہ تعالی کی بات چیت اور سیدنا موسا علیہ السلام کی دیدار الہی کی خواہش بنی اسرائیل کا بچڑے کی پوجا کرنا اور سیدنا موسا علیہ السلام کا اظہار افسوس اور قوم کو سرزنش سامری کے بچڑے کو نظر آتش کرنا بچڑے کے پجاریوں کے لیے وعید الہی اور باہم قتل کی سزا